وقد جاءتكم موعظة من وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علیہ رسول الکریم الباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللزین لقانا لولا انزل علینا الملائکہ قرآن مجید کا انیسواں ان پارہ عیسائی مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات وقال الزینہ سے پہچانا جاتا ہے اس پہلی آیت میں آخرت کے منکرین کا ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں فرماتا اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں دیکھ نہیں سکتے اس کا جواب دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دل میں سرکشی لیے ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پھر وہ بات جو اور بھی مقامات پر بھی بیان فرمائی گئی یہاں بھی دہرائی گئی کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جس دن فرشتے آیا کرتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن یا خوشخبری کا دن نہیں ہوا کرتا سریف فرقان کا آخری رکوع قرآن مجید کا انتہائی جامع مقام ہے ارشاد ہوا تبارک اللہ جالف اس سماعی بروجم وجال لفیہ سراجم و قمرم منیرا انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے آسمان میں ایک جلتا ہوا چراغ یعنی سورج بھی بنایا وہ قمر اور ایک روشن چاند بھی پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے پیدا فرمایا تاکہ جو کوئی بھی ارادہ رکھتا ہو نصیحت حاصل کرنے کا وہ نصیحت حاصل کر لے اور جو اللہ کا شکر گزار بننا چاہے وہ شکر گزار بن جائے اس کے بعد عباد الرحمان کے عنوان سے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی عاجی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ اکڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں یعنی سلام کہہ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں پھر فرمایا وہ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں اور وہ اپنے اس ان اوقات میں بھی اور ادروائز بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں و لذینہ یقولون رب نصرف النا عذاب جہنم انّا عذاب حکان غرامہ اور پھر اس عذاب کے بارے میں مزید کہتے ہیں انحاصات مستقرم و مقامہ بے شک جہنم میں تھوڑی دیر قیام بھی برا ہے اور وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے دنیا میں کوئی برے سے برا مقام بھی ہو اگر اس میں کہیں ایک دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے ریکریشن کے طور پر جائے جائے فردش کفت فن جایا جائے, جائے تو اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے لیکن جہنم ایسی جگہ ہے جہاں ایک گھڑی کے لیے ٹھہرنا بھی عذاب سے خالی نہیں ہے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر کے بھی انسان اس کے عذاب سے یوز ٹو ہو کر اسے انجوائے نہیں کر سکتا پھر فرمایا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر واضح فرمایا کہ جہاں تک کبائر کا تعلق ہے بڑے بڑے گناہوں کا تعلق ہے وہ تو کبھی کرتے ہی نہیں اور اگر بالفرض و المحال زندگی کسی سٹیج پر ان سے ایسا کوئی گناہ سرز ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کی شرائط کا ذکر کیا توبہ کیسے کرتے ہیں علام تابوہ و آمن و عامل عام الصحہ سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کو اختیار کریں یہ توبہ کی تین شرائط ہیں سب سے پہلی ندامت کفر پر یا نافرمانی پر یا گناہ پر یہ بڑی ضروری بات ہے اس لیے کہ انسان گناہ کو چھوڑ بھی دے لیکن گناہ پر نادم نہ ہو بلکہ ان دی پاس جب ویو کرے وہ اپنے اندر تو انجوائے کرے کہ ہاں وہ بڑا مزیدار سین تھا یا وہ بڑا مزیدار ایونٹ تھا یا وہ بڑا مزدار ایکسپیرینس تھا توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں ریمورس ہو شرمندگی ہو خجالت ہو پشیمانی ہو سب سے پہلی یہی بات فرمائی کہ وہ توبہ کرتے ہیں وہ آمنہ اور وہ ایمان لاتے ہیں کہ اگر وہ کفر میں تھے تو ایمان لے آتے ہیں اور اگر وہ پہلے ہی مسلمان تھے تو اللہ کی نافرمانی سے جو ایمان ظاہل ہوا تھا اس کو اس کو وہ اثر نو تازہ کر لیتے ہیں اپنے دلوں میں وہ عمل عمل صالحہ اور پھر اچھے عمل کو اختیار کرتے ہیں اس کا جو انعام یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ فلاح کا یبد اللہ سیات محسنات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے وہ بادشاہ ہے وہ لارڈ ہے وہ آقا ہے اس کے اوپر کوئی اور لارڈ نہیں ہے کہ جو اس کا محاسبہ کرے کہ تم نے گناہ گار کے حکم بخش دیا لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھتے ہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت بے تحاشا ہے یہ اس کا کوئی آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی عنایت ہے اور اس کا دوسرا مذہب جو سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو برائی سے طائب ہوتے ہیں واقعتاً نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے وہ لوگ کے جو کبھی برائی میں ملوث نہ ہوئے ہوں انہیں برائیوں کی وہ ریکگنیشن حاصل نہیں ہوتی جو ان لوگوں کا حاصل ہوتی ہے کہ جو ماضی میں برائی میں خود ملوث رہے ہوں اسی کا ظہور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے در از نو کمپیریزن بٹوین حفت عمر عین حوت اوبکر رضی اللہ تعالیٰ عن ہو حفت اوبکر کا مقام بہت اونچا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر حفت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ رائے اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے اور اس کی تائید آسمانوں سے آتی ہے جیسے غزہ بدر کے قیدی حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شروع سے نیک انسان تھے انہیں یہ اندازہ تو تھا کہ ہاں یہ برائی ہے اور کفر جو ہے یہ برا ہے لیکن نہ انہیں کفر کا ایکسپیرینس تھا نہ برائی کا ایکسپیرینس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کفر کا ایکسپیریئنس بھی تھا اور برائی کا ایکسپیرینس بھی تھا لہٰذا انہیں اس بات کا خوب اندازہ تھا کہ کفر کتنا برا ہوتا ہے اور برائی کتنی بری ہوتی ہے لہذا مختلف معاملات میں ان کی آراجیں ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہی ریکگگنائز دا ایول ویری ویل یعنی آج ہم گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں شراب کی حرمت پر آج ہم گھنٹوں خطاب کر سکتے ہیں صدر و حجاب کی حکمتوں پر لیکن سلام اس شخص کو کہ جس نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ شراب اور جوا اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ اسلام کے ساتھ کچھ کمپیٹیبل نظر نہیں آتے یہ جو اختلاط مرد و زن ہے یہ کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا اس کے بارے میں حکم کیا ہے یہ کون تھا یہ وہی تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے پھر یہ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ کا یہ کہنا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھوں اپنے قریب ترین عزیز کو قتل کرے تاکہ واضح ہو جائے کہ ہماری دشمنی اور دوستی صرف اللہ کے لیے ہے آگے جا کر ارشاد ہوا کہ وہ منطابہ و عامل صعالحن جو کوئی توبہ کرے اور پھر اچھے عمل کو اختیار کرے فِنحو یتوب اللّہ مطابع تو یہی وہ شخص ہے کہ جو توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے اس کے بعد مزید صفات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارہ نہیں کرتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کا لفظ بعد کے پاس سے گزر ہو تو اس میں ملوث نہیں ہوتے وہاں کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ بڑے اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں مزید فرمایا کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر پل نہیں پڑتے گر نہیں پڑتے یا انہیں بلائنڈلی یا ڈیفلی اس کو نہیں لیتے بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ اپنے اہل ویال کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں ربانہ حب الامن ازواجنا بدر یاتینہ قرۃن وج اللہ علمطقین امامہ کیا ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیوی یا بیٹا نو میٹر ہاؤ ہینڈسم اور بیوٹیفل از ہی اگر وہ بد کردار ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں پاتا لیکن اس کے مقابلے میں وہ بیوی خواہ و بدصورت ہو لیکن آپ کی وفادار ہے اور وہ آپ کی فرما بردار ہے اسے دیکھ کر بھی آپ کی آنکھوں کو راحت ملتی ہے اسی طرح اولاد اگر فرما بردار ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے آپ کے لیے باعث راحت ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آخر میں فرمایا اولا کا جو زون الغرفت بماصبر یہ وہ لوگ ہیں جن کو بطور انعام بالا خانے عطا کیے جائیں گے جنت کے اندر اس لیے کہ انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا انہوں نے برداشت کیا جھیلا وہ یہ لق نفیحہ تہی عتم سلامہ اور ان کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرم و مقامہ یعنی جہنم کے مقابلے میں جنت تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی امیزنگ ہے اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی امیزنگ ہے بہت عمدہ ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے عمدہ سے عمدہ جگہ ہو صحت افزا سے صحت افزا مقام ہو اس کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں دنیا میں لیکن وہاں کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے نہ ہمیشہ ہمیں قیام کرنے کے لیے ہے الفرقان کی آخری آیت بڑی ہلا دینے والی ہے فرمایا قل مایا اباؤ بھکم ربی لؤ لا دعاؤ ان پروازے کر دو کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی دعا کے معنی پکارنے کے ہیں یہ دونوں طرف اس کا مفہوم ہو سکتا ہے اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا ایسے بھی لوگ تھے کہ جو صرف اللہ کو پکارتے تھے اور التجا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں ہمیں راستہ دکھا دے اس لیے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور دوسرا اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے رسول بھیجتا رہا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے انہیں پکار لیا جائے اور پھر ان پر عذاب بھیجا جائے فقط کا تو تم تو مکے والو تم جھٹلا چکے ہو فصوفہ یقون و لزامہ تو تب اب اللہ کی طرف سے سزا تم پر لازم ہو گئی ہے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم صورت صورت و آتی ہے یہ صورت امباہ رسول پر مشتمل ہے رسولوں کے واقعات جس تفصیل کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں وہ شاید کسی اور صورت میں نہیں ہیں اس کا آغاز توسین میم کے حروف مقطعات سے ہوا پھر فما تلقا آیات الکتاب المبین یہ رو... کتاب روشن کی آیات ہیں لا اللہ کا باخن نفسہ کا حضور صحم سے خطاب ہوا کہ شاید اب اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر لیں گے اللہ یقن مومنین کہ یہ ایمان نہیں لا لے لا رہے کوئی بات نہیں گھبراؤ مت ان نشہ نظر علیہ منسما آیتن اگر ہم چاہیں تو آسمان پر ان کے لیے کوئی نشانی اتار دیں فضلۃ ناکوم لہ خادین پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں لیکن یہ ہماری سنت نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے جب ہم لوگوں پر ان کی مرضی کی نشانی اتارا کرتے ہیں تو پھر ہماری سنت یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو ہم انہیں ہلاک کیا کرتے ہیں اور پھر فرمایا وہ ماں جاتی ہم من ذکر من الرحمٰن اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی متثن نئی اللہ قانو انہوں مور مگر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اس صورت کا ایک ٹیب کا بند ہے یعنی ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک مضمون بیان کرنے کے بعد پھر دو آیات آئیں گی ان نفیز عالِ کل آیا بشک اس میں ایک نشانی ہے ماں کہانہ اکثر ہوں لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں وہی نربا کا الرحیم اور بے تیرا رب تو انتہائی بالا دست رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد حضرت مص علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور خاص طور پر حضرت مسا علیہ السلام کی زندگی کے بعض اہم واقعات کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا مثلاً جادوگروں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس صورت میں خاص طور پر حبت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا اس کو نمایاں کیا گیا ہے اس صورت کے چوتھے رقو میں فمایا واؤحینہ علا موسا انفری بادی ان نکم متبعاؤن اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس کے بعد پانچویں رقو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور بہت خوبصورت الفاظ ان کے یہاں پر نقل کیے گئے مثلاً انہوں نے اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آفا رئی تم ماں تو کیا تم جانتے ہو کس کو پوجتے ہو ان تم و آباؤ کم تم اور تمہارے پچھلے آباؤ و اجداد بے شک جنہیں تم پوجتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے اب رب العالمین کی تعریف جو بیان کیا ہے حبت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ میں اللہذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا فیادین بس وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے والذی ہوا یطعمونی و وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ورضا مرد تو فہ اور جب میں بیمار پر جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے والذی یمیتنی و یین اور وہی تو ہے جو مجھے موت سے دو چار کرے گا اور مجھے دوبارہ زندہ کرے گا ولزی اتماؤ ائیں یکفر علی خطیتی یوم اور وہی تو ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا رب حبلی حکمم والحقن بصین اے میرے رب تو مجھے دانش عطا فرما اور مجھے ملحق کر دے نیک کاروں کے ساتھ حبت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی ٹیپ کے بند پر ختم ہوا ان نفیز علی کا لآیا وباں کا نا اکثر الحمنین و انََََََََََََََََََََ رب العزیز الرحیم اس کے بعد باقی رسولوں کا ذکر ترتیب وار شروع ہوا مثلاً سب سے پہلے چھٹے رکو میں حبت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہوا پھر اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ انبیاء کے کی دعوت کو ایک ہی سٹ الفاظ کے اندر ہر نبی کے ذکر میں بیان کیا گیا ہے آغاز و حبۃ علیہ السلام کا کذبت قوم النو نمرسلین قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اخون نوہ اللہ تقن جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین فتق اللہ ماسلیکم علیہم اجر ان اجریہ اللہ علیہ رب العالمین بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا کھلا کھلا واضح پیغمبر ہوں بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر فرمایا قزبت اصحاب القت المسلیم اور بن والوں نے بھی جنگل والوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا علیہ السلام علیٰ تکون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین فتق اللہ واقع ماسلکم من اجر ان اجریہ اللہ علیہ رب العالمین اور پھر ان کا خاص پیغام ووف القیلہ اور ناپ کو پورا کرو ورا تکن امن المخصرین اور کوانٹٹی ریڈیوز کرنے والوں میں شامل نہ ہو وزن و بالکستہ اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو ولا تاخس ناساشی آم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو ولا تاث و فلرد مفصدین اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ پھر ٹیپ کا بند آیا ان نفیز عالق اللہ آیا و ماکانہ اکثر ہوں مومنین و انَ رب کا العزیز الرحیم اور اس کے بعد اس صورت کا آخری رقو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے اور اس میں دین کی دعوت کے بنیادی اصول ایک مرتبہ پھر دہرائے گئے ہیں اس کے بعد سورہ نم لاتی ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں پر واضح فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی حکومت عطا کی تھی اور پرندوں پر بھی حکومت عطا کی تھی وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اسی میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو چونٹیاں جو ہے وہ راستے میں تھیں تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ مبادہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے فتح سلم اللہ کا میں حضرت سلیمان کیونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات پر ہنسے اور اللہ کا شکر ادا کیا وقالہ رب اوزینی انشکر نعمت قلعتی انمتا علیہ ولا والدیہ الا مجھے توفیق عطا فرما اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی اور مجھے اس کی توفیق دے انعام علا صالح ہو کہ میں تیرے پسندیدہ اچھے کام کروں بدخلنی برحمتِ کفی عباد کا صالحین اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما حبت سلیمان علیہ السلام نے حاضر لگائی تو ہد کو غائب پایا انہیں کہا کہ کہاں ہے میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے اپنی ایکسپلینیشن دینا ہوگی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہد آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے لیے بڑی اہم خبر لایا ہوں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا ہوں کہ جس میں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے خاتون حکومت کرتی ہے اس کا ایک بہت خوبصورت تخت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تحقیق کروائیں گے اور پھر دیکھیں گے مہارا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو اچھا پھر ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھا جاؤ پھر یہ میرا خط جو ہے اسے دے کر آؤ تو وہ حدود خط لے کر گیا اور اس نے خط جا کر اس ملکہ ملکہ سبا کے تخت پر جا کر ڈال دیا خط پڑھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان یہ خط سيمان کی طرف سے ہے ان نَب بسم بسم الرحمن الرحیم اور یہ اللہ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ ہے قرآن مجید میں بل اتفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اسی مقام پر وارد ہوئے ہیں پھر اس میں کہا گیا تھا اللہ تعلّ سركشيد نہ کرو علیہ میرے سامنے باتونی مسلمین اور فرما باداری اختیار کر کے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ اس ملکہ نے وہ خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس تمہارا کیا مشورہ ہے جنہوں جی نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس ملکہ نے بڑی دارشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ ان نلملو کا اجادہ خل وقریت کیا ملے گا ہمیں اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب کسی قوم پر حملہ ہوا کرتے ہیں داخل ہوا کرتے ہیں جعل و عزت عز اللہ عظیل تو وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اسی آیا ان الملوک کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ریفر کیا ہے کہ یہ بادشاہت جو ہے حکومت جو ہے یہ جادوگری ہوتی ہے تو یہ آیا ان الملوک یہی ہی آیت ہے بہرحال اس نے کچھ تحائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہمیں تحائف نہیں چاہیے چاہیے ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے پھر انہوں نے اپنے درباریوں میں تقاضہ کیا کہ کون ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس لے آئے گا بہرحال فائنلی ایک ایسا شخص کے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپک لیں تو میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا بہرحال وہ تخت آ گیا اور جب ملکب بلکی کو حاضر کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے اس نے کہا ہاں معلوم تو وہی ہوتا ہے اس سے حبز سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا تقاضہ ہوا اسی پر یہ پارا جو ہے وہ اختام کو پہنچتا ہے بارہ الناس قد عظیم عنفانی من کم بلیات و ذکر الصدور